بسم الله محمد المصلي ومسلما سبحان الله ما بعد ليخرجكم من الظلمات الى النور سبحان الله قد اقبل الله تعالى مولى العز حاض حاضرین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ سب کو معلوم ہے ہمارے دینی مخل ساتھی اور ہماری جماعت کے ضلع لاہور کے مرکزی امیر محترم حاجی محمد عامر نظیر صاحب چشتی مدز اللہ محترم رم ر محمد زین علی صاحب چشتی کی مبارک, مبارک شادی کا موقع ہے اس کے ساتھ, ساتھ آپ نے ایک بچے کے سر پہ سر سر دستار بندی کا منگا بھی دیکھا ہے یہ بھی محترم عامر نذیر چشتی صاحب کے بچے ہیں صاحبزادہ ہیں انہوں نے پرانے حقیق فرمایا ہے دونوں بچوں, دونوں بچوں نے بچوں کوئی سکول کا منہ نہیں دیکھا بہم دلّا تعالی جتنا concepts. دین کا علم نصیب ہونا تھا وہ نصیب ہوا ہے بڑا بچہ ان کے ساتھ کاروبار اور شریک ہے دوسرا بچہ ابھی دے تعلیم دو دو شاد دو, دو, دو مبارکیاں مبارک ہیں اللہ باغ باغ باغ باغ اس گھر شریف, شریف کو ہمیشہ اس موقع پر ناچیز مختصر ایک موضوع کو چند لفظوں میں بیان کرے گا سب حضرات طعام کا انتظار ہے اور انتظار تعام میں نماز پہلو تو میں زیادہ دیر آپ کی اس کراہت کو نہیں قائم رکھوں گا موضوع یہ ہے آدمی و پاک دامنی کا تحفظ شادی سے نہیں اسلامی ماحول سے دورے جاہری بھی شادیاں نکاح ہوتے لیکن کن عفت و پاک دامنی کا تصور موجود نہیں تھا عورتوں <yelled> کی نہ مردوں اب نکاح تھا وہ <ضح> تو عام آم آم لیکن ماحول اسلامی نہیں تھا ماحول واشیوں والا والا والا والا نام کے لیے شادی کر لیتے تھے لیکن کام برائیوں جاہلیت جاہلیت کا جاری رہتا کیونکہ ماحول جاہلی کا تھا اسلام لام سابقہ دور جاہلیت کے نکاحوں کو قائم رکھا ان کو کل دیا کرنا پاک کا نکاح میں ہو چکا تھا آپ علیہ السلام نے اسی نکاح کو برقرار رکھا حضرت سیدنا ابولا جو حضور oh, کے بڑے داماد آدام مولا علی یہ سب سے چھوٹے داماد تو حضرت کا نکاح برقرار نکاح صاحب کا برقرار رہے لیکن ماحول صاحب کا نہیں چل نکاح برقرار رہے لیکن سابقہ ماحول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں چھوڑا باقی, باقی, باقی, باقی, باقی, باقی اس, کو اس کو ختم, ختم کرنے میں آپ نے زور لگایا تو پھر پاک, پاک دامنی اور عفت کے تحفظ مناظر ہر طرف نظر آئے اللہ لا رو کبھی رابطی کو جا جا جا وہی لوگ عورت نکال کو جا وہی لوگ تنہائی عورت عورت کے عورت باپ, باپ کے, کے ساتھ آ... لے... محافظ بن تنہائی نہ مجموع سے اور سے لیتے ہیں جا تنہائی باپ کی طرح عورت کی عزت اور ناموس کے محافظ بن گئے اس کی دلیل پاک دیکھیں بخاری شریف قصے سیدہ طیبہ صدیقہ طاہرہ عائشہ اللہ تعالی تعلی پر جو تحمت کا قصہ ہے اس میں اما فرماتی ہیں جب قافلہ رکا قزائے حاجت کے لیے اونٹ کے کچاوا سوا کر میں ایک طرف گئی تو ہار گر گیا اٹھتے ہوئے کم عمری کی وجہ سے ہاتھ مار کر تلاش کرنے لگ اتنے میں قافلہ چلا گیا میں تنہا رہ گیا اب وہ تنہا بیٹھ اس حال میں بھی تنہائی کے حال میں بھی اپنے پردے میں ملبوس اللہ بلبوشی اتنے اتنے میں پیچھے میں جو ایک شخص ہوتا تھا کے حضرت وہ صحابی وہ پیچھے آئے انہوں نے مجسمہ انہوں نے دور جہلیت میں پردہ کے حکم کرنے سے پہلے مجھے دیکھا ہوا وہ مجھے پہچان گیا اس تو وہ فرماتی ہیں ان کے منہ شریف سے صرف اتنا نکلا انہوں نے مجھے اٹھے آپ پچاوا میں صرف اتنا پڑھا لا aslında. لا بیٹھا ہوا تھا مجھے اشارہ فارم کہ آپ اندر اشارہ زبان اللہ اللہ اللہ میں کچھ میں بیٹھ گیا اور مجھے مدینہ شریف لیا اب آپ اندازہ سید صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مبارک ماحول بنا دیا کہ یہی لوگ جو مجموعوں سے اور سے نکال لیتے تھے آج تنہائی میں اتنا تحفظ فرما رہے ہیں جو جملہ استعمال کیا وہ مصیبت کے وقت بولا جاتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ مصیبت کے وقت بولا جاتا ہے بس اتنا بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا کہ اتنا مصیبت کہ کے والے پاک یہاں رہ گئے بس اتنا کہہ کر آپ نے آپ نے اشارہ آگے فرمایا کلام کرنا گوارہ نہیں کیا ایمان سے بتانا اس دور میں آپ ایسا کوئی واقعہ اس کی کوئی مثال بھی دکھا سکے سمجھ آ رہی یار یہ ماحول اس وقت کے اس وقت کی پاکیزہ بیویوں کی پارکوں کا تحفل فرما رہا ہے بات سمجھ سمجھ میں یہ کہوں گا ایک نیا جملہ آپ کو دینا چاہتا ہوں یوں کہ نکاح رسول اکرم کی سنت ہے یہ ہر بندہ جانتا ہے کیا کہا میں نے اور سنت میں ضرور برکت ہوتی ہے نکاح سنت ہے لیکن ماحول رسول فرض ہے جب فرض برباد ہو جائے تو سنت فائدہ نہیں رسول پاک کا ماحول فرض آج ہر وہ فرض اس فرض کو پامال کرنے میں ہو تو شادیوں کے باوجود کی سنت کے باوجود رہوستے یہ ہیں بیٹی کے ساتھ بہو کے ساتھ مہرم رشتہ داری پامال ہو رہی ہے کا بھرا ہوا یہ ماحول سنت کو اس نے بیکار کر دیا ہے <perfektionic> رانت ہے ایسے, ایسے ماحول پر ماحول فرنگی برد، برد، برد تو سنتیں بیکار ہو جاتی ہیں ماحول محمدی تو سنتیں بابرکت ہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے عاقام حرائی حرائی عاقام عاقام شرعی بتانے کی مسند پہ بیٹھا ہوں تو ایسے مسائل میرے پاس آتے رہتے ہیں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ایک نہیں بیش بہا مسائل ایسے آتے ہیں ہے پھر پوچھتے ہیں کہ جی بہو کا نکار ہے پرانے کا رہ گیا سسر کا رہ ایسے باتیں سوچتے ہیں حیران ہو کر ارے بھائی تو ہے شادی تو ہو رہی ہے سنت تو ادا ہے ہر گھر میں سنت ادا ہے اسی سے ان لوگوں کے تجل و شریب اور اسلام کے ساتھ منافقت کا اندازہ لگائیں جو اپنی جماعت کا منشور سنت پر عمل کرنا بتاتے ہیں لیکن فرائض پر عمل کرنا کبھی نہیں بتاتے وہ کم وقتوں جب فرائض نہ ہوں تو سنت بیکار ہو جاتی ہے وہ کم وقتوں کیا مطالعہ بے انہی لوگوں سے جو اسلام کے ماحول اور فرض فرض کے انہی لوگوں سے مراعات انہی لوگوں سے دنیا دولت سرمایہ حاصل کرنے کے لیے بیٹھ تو اسلام کا نام صرف سنت پر کر رکھ دیا شرم نہیں تمہیں اسلام سندر سے شروع نہیں ہوتا اسلام فرض سے شروع ہوتا ہر میں جہاں نکاح کے اشارے کیے ہیں وہاں پر ان کی گھر ان کا مقصد ظلمتوں اور اندھیروں سے نکالنا نہیں پتا جہاں, جہاں پرانے حکیم, حکیم, حکیم کے اترنے, اُترنے اور مستعفی کے آنے کی بات ہے تو وہاں فرماتا ہے وہ ظلمتوں سے نکالنے آئے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے خالی سلمت سے ظلمتیں دور نہیں ہوتی اگر بآترے سے ظلمتیں دور ہوتی ہیں تو پاک رسول کے مکمل دین آنے سے سمجھ نہیں اللہ اللہ اللہ اللہ یہ دیکھیں یہ لوگوں اسلام دشمنی کی علامت ہے اسلام دوستی کی علامت نہیں وہ نکاح, نکاح کی سنت ادا کرنے کے لیے ایسے, ایسے, ایسے, ایسے بڑے بڑے محلات ایسے بڑے بڑے عمارتیں مکانا مکانات صرف ایک سنت بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی ادا کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں اور رسول اللہ کے عفت اور پاک جامنے کے تحفظ کی ضمانت دینے والے نظام کی بات چھوٹی سی مسجد میں بھی نکلنے کی اجازت نہیں ہے وہ سوچو تو صحیح صحیح اگر یہ اسلام نہ سی ہے تو وہ اسلام دشمنی کیوں ہے ایک چھوٹی سی مسجد میں رسول کے ماحول کی بات کرنے کی کے نہیں ہے اور ایک نکاح ادا کرنے کے لیے اربوں کے محل بنے اربوں کی عمارت تو کیا یہ سنت دوستی ہے یہ سنت دوستی نہیں حقیقت میں سنت کا قتل کرنا مقصود ہے کیونکہ سنت سے مقصود تو عفت, بطف عفت بطف اور پاک دامنی کا تحفظ ایسے محلات میں عفت اور پاک دامنی تو قتل ہو جاتی ہے صرف ایک نکاح رہ جاتا ہے تو اس سے سمجھو جب ہر طرف سے سنت پر حملہ ہوگا تو درمیان میں سنت کیا رہے گی یہ بڑے بڑے شادی حال بنے ہوئے ہیں بتاؤ چورستے چوراہے پہ کھڑے ہو کر کفر کے ماحول کے خلاف کے ماحول کے بات کر سکتا وہ تو معمولی ادنا سی جگہ پہ نہیں مال سکتی نکاح کے لیے عظیم اہتمام کس لیے ہے سمجھ نہیں آئی باری باری ہو ہو ہو ہو بیماری کا علاج اس وقت ہوتا ہے علاج کا مطلب ہے بیماری ہو جائے جان چھوڑ دے یہ علاج اس وقت ہوتا ہے جس وقت جب بیماری کا سبب اس سے بیماری کا سبب جب تک آپ میں موجود ہے تو آپ تندرست آپ درست تھے تو لگ لگ اسی سبب یہ کیسے ہے کہ وہی سبب آپ علاج کریں وہ ختم یہ تو ممکن ہی علاج ان تمام بیماریوں کا کیوں ممکن جو یہ لانتی لان بیماریاں لگانے کے اسباب ہیں وہ دن ب دن وہ لوگ پھیلا رہے ہیں ہر گھر میں داخل زور شور سے پھیل رہے ہیں پوری منصوبہ بندا تمام حکومتیں کسی مسالے میں اختلاف کر ہیں لیکن فرنگیوں یہودیوں کے پلیت ماحول کو پھیلانے ان سب کا اس میں اختلاف عجیب بات کہ جو لوگ ہم جیسے ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں وہ اتنے شدید اختلاف کا شکار ہیں کہ وہ آپس میں یک زبانیں کسی کا روک اس طرح کسی کا اس طرح کسی کا اس طرح او اوہ سی عجیب بات بات دشمن کفیر اکثر کفیر نہیں دشمن اکثر مضبوط ترین اور پھر متحد رہتے دوست میں تمہیں پیش کی خبر ہم رہا ہوں اگر تم میں سے خوش نصیب اس خوشی, خوشی بیٹھا کہ میں نے اپنا گھر بتا لیا راجو یہ ماحول اسی طرح رہا تو آپ کی خوشیاں ماتما تبدیل ہو جائیں آپ کو اپنے گھر کے بارے میں رونا پڑے گا اور رو نہیں سکے وجر وجر بس دعا کیجیے یا تو اللہ خدا و تعالی ماحول اسلامی عطا فرمائے یا پھر ہمیں اس ماحول سے ایمان کی موت کے ساتھ لے جائے ایسا ماحول کسی بھی زندہ زمیر شخص کا گوار اللہ شان و ہم سب کو, کو اپنی حفاظت میں محترم آب نظیر صاحب کو جتنا انہوں نے یہ خدمت کی ہے اس پر کلو کلو, کلو مر کا بہترین نتیجہ فرمائے آخر دعوان الحمد للہ